الحمد والسلام سید اما بعد من بسم اللہ نبي الله ضیا درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر دس پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے چھب جموں اور روزے جموں مجھ پر کسرت سے درود چھ پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش یاد جاتا ہے علیہ سلویب صلی اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خیر بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کرائے پہ دی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ گانے بازے چلتے ہیں اور جو اس جگہ کا مالک ہے وہ اس کو منع نہیں کرتا مگر اس کا جو بیٹا ہے وہ منع کرتا ہے تو پیارو بجان یہ سوال ارد ہے کہ کیا وہ چھوٹ جو اس کا بیٹا ہے وہ گنے گار ہوگا کہ نہیں گنےگار ہوگا تو گانے سے منع کرتا ہے گانا بازیا بجانے سے بیٹا منع کرتا ہے گانے بازیا مت بجاؤ تو گناگار کیوں ہوگا جیسا جب وہ گھر جائے گا تو وہ اس سے بھی گانے بازے سننے پڑیں گے محلے میں چلتے ہیں تو گنے گا تو نہیں ہوگا کان میں آواز آ رہی ہے نا جی خود دلچسپی سے سن نہیں رہا نا جی تو اب گزرتے ہوئے آواز تو ہر طرف سے آتی ہوتی ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ بسوں میں بیٹھتے ہیں تب بھی آواز آتی ہے ہائی میں بیٹھے تو تو میوزک چلتا تو یوں مطلب جو دلچسپی سے سنے قصدن سنے اس کا حکم الگ ہوتا نا تو اب یہ کہ کسی نے کرایہ پر مکان دیا اس میں اگر کسی نے گانے سنے تو کرائے پر مکان دینے والے کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے جبکہ اسی کام کے لیے اس نے نہ دیا ہو ورنہ تو بہر پھر تو مکان بنانا کرائے پر دینا بیچنا سب خطرے میں پڑ جائے گا کون سی عمارت ایسی ہے کون سا مکان بیچنے والا ایسا ہے کہ جس کے بکے ہوئے مکان میں لوگ گانے نہ بجاتے ہوں ٹی وی نہ چلاتے ہو یعنی گنا بھرا یہ تو کوئی بچی نہیں سکے اور طرح طرح کے گنا لوگ کر رہے ہوتے تو جب تک اس گنا کرنے کے لیے نہ دے مکان تب تک گناگر نہیں ہوگا چھری بھی نہیں بیچ سکتے چھری سے بکرا بھی کٹتا ہے بندہ بھی کٹتا ہے لیکن اگر چھری اس لیے دی کہ بندہ کاٹے گا یہ بندہ کاٹنے کے لے جا تب گناگر ہوگا نشان جامد مدینہ سزان مدینہ آلمی مدینہ دیش پہ آپ جان ہجرت حبیشہ جو پہلی ہجرت تھی وہ ربی الاول میں ہوئی اور ہجری سال کا آغاز ہجرت سے ہوا تو اس میں محرم سے ابتدا کیوں ہے پہلا مہینہ محرم کا کیوں ربی الاول کا کیوں نہیں ہجرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و حنان اسرار الاحکام تین سو سی میں ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں سوال پر ابھی سال جن ہجا پر ختم اور محرم سے شروع ہوتا ہے ان مہینوں میں کیا مناسبت ہے ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو چاہیے تھا کہ ہجری سناہ ربیع الاول سے شروع ہوا کرے جواب اسلام کے ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے ہولی دیوالی میں کھیل کود ہے مگر عید بکر عید میں عبادت و قربانی چونکہ ضلع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کی قربانی پیش فرمائی اور محرم میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی اسی محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قربانی ہونے والی تھی لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے شروع تاکہ معلوم ہو مومن کی ابتدائی زندگی بھی قربانی پر ہے اور انتیابی صلو علی صلو اللہ علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو اسلام کرنا چاہتے ہیں ان سب کا سلام کرتا ہوں علیکم وعلیکم السلام دیکھو آپ نے مائک لے لیا لیکن یہ لگے میں اب سمجھ گئے نا اب یہ کیسے ہوگا آپ لوگوں کا معاملہ احترام مسلم کیسے پیدا ہوگا جذبہ پپا اس میں احترام مسلم کا پہلو کیا ہونا چاہیے اور آپ کیا مدنی پور اشارہ فرما مطلب میں نے کہہ گھر ہی کوئی مائک نہیں دے رہا تو اس کو گھورنا پھر جس کے ہاتھ میں مائی کے اس کو کھا جانے والی نظر میرے کو بولنے دے اشارے یہ مطلب جو یہاں تو زائر کا عوامی عدالت ہے اپس میں خدا جانے کیا ماحول ہوتا ہوگا تالاب کے کا خدا بھی جانتا ہے اس کی حتا سے بندہ بھی جانتا ہے بندے کو بھی اندازہ ہے کیا مطلب ان کا اپس میں اللہ گلہ کیسا ہوتا ہوگا کوئی دانت توڑتا ہوگا منہ توڑتا ہوگا سر توڑتا ہوگا الفاظ میں کبھی ٹھوک بھی دیتے ہوں گے نہیں یار مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہونا چاہیے ہماری شان کاش اس قرآن حکم کے تابع ہو جائیں پر ہم کاش کاش کاش میں بھی روحماؤ بین ہوں کا مستاق ہو جاؤ مومن کشان یہ آپس میں مہربان ہے روحماؤ بینا ہوم اس کے مسداق تو صحابہ کرام علیہ ردوان خاص کرتے یہ آیت کریمہ جو ہے اور اس میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ روحماؤ بینہم میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بدرج اتم یہ صفت آپ میں تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں اشدار کافیروں پر بڑے ہی سخت ہیں اس کے بدرج اتم سیدنا فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر تھے جی باقی و بینا تو سب ہی تھے صحابہ کرم تو عاجل ہے ایک بھی ان میں فاسق نہیں تھا یہ سب آپس میں مہربان تھے کافروں پر سخت تھے اور ہم لوگ ہیں کہ بس وہ آپس میں سخت ہیں الٹا حساب کتاب چل پڑا ہے. کیا ہوگا اور آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے مسجد مسجد و محراب کی زینت آپ نے بننا ہے لوگوں کو واضح نصیحت آپ نے کرنا ہے تو اگر کردار میں کمزوری ہوگی احترام میں مسلم کا اندر جذبہ نہیں ہوگا تو بنے گا کیا امت کا تو سبھی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی طرف کسی کی طرف مت دیکھیں وہ مطلب تقریباً اس میں مطلب کوئی کوئی بچا ہوا ہوگا باقی اب بھی بلے اپنا مسکرا رہے جب میرے بھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی نا تو پھر میں بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں ہماری حالت یہ ہم میں سے وہ کمی ہوگا کوئی شریف ہو وقت تو سب مطلب جب غصہ آتا ہے تو کیسا احترام مسلم اور کیسا مطلب یہ باز و نصیحت بازو جب کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو سامنے والے کی ٹھیک ٹھاک ہم لوگ مطلب بےزتی کر دیتے ہیں کیا ہوگا اللہ تعالی روحما بہین کا صدقہ ہم سب کو عطا کر دیں ہم آپس میں مہربان ہو جائے ابھی تو مطلب کسی نے سختی کی تو ہم نے جواب میں اس کے خاموش رہے اس کے احترام میں مسلم کا جذبہ تھا پیچھے جا کے اس کے لیے جو نا ہم نے برائی بیان کی کہ اس نے میرے پہ سختی کری اس نے میرے ساتھ یہ جی کیا تو دوسرے کو بیان کرنا اطراع میں مسلم کے خلاف ہوگا کہ نہیں ظاہر ہوگا اس طرح میں مسلم کے بھی خلاف ہوگا اور اس میں گناگار بھی ہوگی اگلے پر تو اگلے کو ڈیگریڈ کر رہا نہیں ضیبت کر رہا ہے اس کی الا کوئی اگر درست وجہ ہے اس کے پاس شرگن وہ مستثنا ہے کبھی بتقاضائے بشریت کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو بندے کو چاہیے کہ معافی مانگ دیں توبہ کر لے معافی مانگ دیں ابھی حال ہی کی بات ہے اسی عشر محرم کی بات ہے کہ مجھے وہ عشاء کی اذان ہو چکی تھی وہ وزو استنجا وغیرہ کرنا تھا تو ایک اسلامی بھائی میری طرف بڑھے میں نے اشارہ بھی کیا کہ میں یار مجھے تیاری کرنی ہے انہوں نے کوئی گفتگو کی مجھ سے میں نے سن لی اس کی اب پھر دوسرا جب اس نے اب دوسرا دوسری گفتگو کو شروع کی ایک تو پھر میں نے اس کو تھوڑا یار مجھے مطلب کیا بدو کرنا ہے یوں تھوڑا میں نے تھوڑی سخت الگ کے شرح تو اس پہ کوئی مجھے نہیں لگتا گریف تو ویسے پیر مرید کو ڈانٹ سکتا ضرور ضرورت باپ اولاد کو ڈانٹ سکتا ہے تو پھر بھی مجھے یوں گا کہ یار اس کا دل کہیں دکھ گیا ہوگا پھر میں نے اس کو اپنا سوتی پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا مجھے معاف کر دوں اس کو دعاؤں سے اور دیا کہ میرا خیال ہے کہ اس کو اب بارہ ماہ پچیس ماں میں مجھے بھجوانے چاہیے <سؤال> یہ, یہ اپنی فضیلت میری فضیلت کے باب میں مت اس کو اپنی آخرت کے لیے اس کو قبول کریں کہ کبھی کچھ ایسا ہو بھی جائے ہو جاتا چاہے تو میرے کام مجھ سے ہو گیا اگرچہ خطہ اسی کی کہ پھر میں نے اب مجھے مجھے سارے پولنے پول پڑے اپنے اس کو مطمئن بھی کرنا تھا کہ میں نے کیوں اس کو ڈانٹا میں نے کہا میرے کو بازو کا میرے, میرے تمام کل پرزے سے جو نا ایکسپائر گیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک امراض ہوتے ہیں بعض تو میں نے کہا میری پوزیشن یہ ہے کہ مجھے جماعت کے لیے اوپر پہنچنا تھا ٹائم بالکل تھوڑا استنجابی بھی کرنا وضو بھی کرنا پھر میں اس طرح کا مریض ہوں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں پیشاب کر کے وزو کھانے پر بیٹھتا ہوں آدھا وضو کر لیا پھر پیشاب لگ جاتا ہے پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ پیشاب کرنے کے لیے پھر آؤ تو یوں یہ مطلب میں بولنا پسند نہیں کرتا لیکن مطلب میں نے اس کو یوں سمجھانے کے لیے, کسی طرح یہ مطمئن ہو جائے مجھے معاف کر دے کہ نہیں میرا باپا مجبور تھا بیچارہ اس نے میری دوسری بات اس نے نہیں سنی دوسری تو تیسری نہیں کرے گا اس کی گارنٹی نہیں تھی نا جماعت یہ توڑا ہو جائے گا مسجد میں جماعت سے میں کیا کروں گا میرے لیے تو جماعت کا اہتمام ہوتا ہے ہر میری وجہ سے ہی ہوتا ہے نا سیکورٹی کی وجہ سے آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہے اتنا مجبور ہونے کے باوجود اور اپنے مطلب مرید سے ایک مطلب جوان مریض سے معافی مانگو اور آپ بالکل سیم چل رہے ہیں آپس میں ایک عمر ہے آپ لوگ معافیا نہیں مانگتے بلکہ یار رہنا کا مسئلہ بنا لیتے میرا قصور نہیں ہے کیوں معافی مانگو ایس کے واپسی بھی نہیں رکھتا معافی مانگو یہ میرے سے معافی مانگے یہ ہم کر تو لیں گے لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ قیامت کے روز بھی معافی کے محتاج ہوں گے اللہ تعالی سے معافی کی بیک ہم مانگیں گے آج بھی مانگتے ہیں اگر رب ناراض ہو کر معاف نہیں فرمائے گا تو کیا کریں گے جب بھی کسی پر غصہ بھی آئے نا تو کاش ہم یہ سوچیں کہ آج یار اس پر غصہ کر رہے ہیں اگر رب ہم پر گزب فرمائے گا تو کیا بنے گا خدا کے گزب کو یاد کریں گے غصہ جو ہے نا کھڑا نہیں رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ جب کہ کما کو یاد کریں کہ آج ہم اس کمزور پر غصہ اپنا نکال رہے تو یار رب کے سامنے تو ہر ایک کمزور ہے اگر اس نے گزب فرمایا تو اس کے ٹہرو گز بچانا کس نے تو یوں مطلب بس پکا جائے بشریت کبھی ہو ہی جائے ہونا نہیں چاہیے ہو ہی جائے تو پھر چھوٹے باپ کا بند کر معافی تو کر لے اللہ سے بھی جبکہ نہ حق کیا ہو اور معافی بھی مانگ تو اس طرح اچھا اب جیسے کہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ میں سب کے سامنے آپ کو زلیل کر دوں کان میں ایسا ہو بھی گا کان میں بول دوں سوریہ تو یہ نہیں چلے گا اگر سو کے سامنے میں نے آپ کو کیا تو سو کے سامنے مجھے معافی مانگنی ہوگی یا کم از کم سو کو اطلاع ہو جائے کہ میں نے معافی مانگ لی بسرے ول الانیت و خفیہ گنا کی خفیہ توبہ علانیہ گناہ کی علی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان بدگمانے اور احترام مسلم کے حوالے سے مدنی پھول مزید فرما معذ بدگانی جیسے ایک ہی گھر کے اندر کزن اکٹھے رہتے ہیں تو پردے کے مسائل ہیں ایک دوسرے سے پردہ کرنا ہے اپنی کزن سے اور وہ دو تین ماہ بعد آپ نے گھر گیا تو وہ اس کو نہیں ملتا وہ پردے میں رہتا ہے تو اس کے اس کو بدگمانی کہ پتہ نہیں یہ مشن راز ہے تو اب یہ اس کو ملے یا نہ ملے تو کس طرح سے یہ پردہ کرے اور دوسرے احترام بد گمانی اور احترام مسلم اکٹھا کہ بس اوقات کسی پروگرام کے اندر یا کسی محفل کے اندر چند کھانے, کھانے کی تقسیم کاری ہو رہی ہے تو وہ آپس میں اپنے ہی دوستوں کو دے رہے ہیں, کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو دوسروں کو بد گمانی اب ان کو کیا انداز اپنانا چاہیے کہ دوسرے بدگمانے سے بھی بچ جائیں اور احترام مسلم بھی پیدا ہو جائیں جزاک اللہ اب اس کو تو کزن کو تو منانا ہوں. خطرے کی گھنٹی ہے کزن کے پردے والا وہ پردہ اب وہ لڑکی کو جوان لڑکی کو منانے جائیں گے کہ میں تم سے مطلب یا نہیں کہ اس کو مطلب یعنی کہ کسی طرح کے حکم شرعی معلوم ہو جائے اس کے ذریعے امی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہ یہ بدگمانی کرتی ہے تو کیا بگاڑ لے گی اپنا کہ یہ مجھ سے ناراض ہے اور یہ اس کو بدگمانی کا حکم بھی لگائیں گے یا نہیں یہ بھی قابل غور ہے تو اس سے تو رکھنی نہیں ہے ترکیب. اب رہا یہ کہ وہ دوستوں کو دے رہا ہے تو تو خود مطلب اسی جگہ کھڑا ہو ہی گیا کہ صرف دوستوں کو دے رہا تو اب کیا ہو تو سامنے سامنے ہو رہی ہے گڑبڑ سب کو دینا ہی چاہیے جب اس کو تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اب اپنے دوستوں کو ہی دے رہا ہے تو آیا یہ خیانت ہوگی یا کیا ہوگا یہ اچھی اچھی چیزیں اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر اپنے دوستوں کو دے رہا روام کو آلو ٹکا رہا ہے تو یہ بھی جبکہ وہ کسی نے کھڑا کیا تقسیم کرنے کے لیے تب مدگمانی کیا تو کھلا کھلا مجری میں نظر آ رہا ہے کہ یہ مطلب وہ دوست نوازی کر رہا ہے تو اس لیے ایسا تو کرنا نہیں چاہیے سب کو یکساں تقسیم کرنا چاہیے اس میں احترام میں مسلم کو بھی اپنے شامل کرنے کے سب کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے